تم حنيص عليكم بالمؤمنين رؤف على رسوله الكريم اما بعد فقط قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره حجرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعبالكم شيئا إن الله غفور رحيم سطق اللہ خلاصی. رب اللہ ہم نے حدیث جبرائیل کا مطالعہ شروع کیا تھا ایک تو پوری حدیث مبارکہ کا ہم ترجمہ پڑھ چکے پھر خاص طور پر واقعاتی انداز میں اس کا جو ابتدائی اور اختتامی حصہ ہے اس پر ہم نے تفصیل سے غور کیا اب آج سے اس کا جو اصل متن ہے ہم اس پر گفتگو شروع کر رہے ہیں یہ اصل متن جو ہے بالعموم چار سوالات پر مشتمل ہے ان کے جوابات البتہ ایک روایت ایسی بھی ہے کہ جس میں ایک پانچواں سوال بھی ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ احادیث نبویہ کے ذمن میں لفظی فرق کا ہونا یہ بالکل ایک منطقی اور باقول بات ہے احادیث نفس محفوظ نہیں ہے محفوظ ہے لہذا روایات کے اندر کسی ایک ہی واقعے سے متعلق جب صحابہ بیان کرتے ہیں تو ان کے بیان میں کچھ تھوڑا بہت لفظی اختلاف واقع ہو جانا فطری ہے معقول ہے چنانچہ ان چار سوالات میں سے ایک تو اہم ترین پہلے دو سوالات جو ہیں آج ان پر گفتگو ہمیں کرنی ہے کہ حضرت ابرائیل نے سوال کیا قالا یا محمد اخبرنی عن اسلام اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اسلام کیا ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ ورمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وج اسلام ہو اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے یہاں نوٹ کیجئے لفظ گواہی یہاں لفظ ایمان نہیں آیا گواہی اور گواہی جو ہے وربل, وربل شہادت وہ تش تشدا اللہ الہ اللہ ون محمد رسول اللہ تو گواہی دے جسٹیفائی کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قیمت صلاح اور تو نماز قائم کرے وہ تو ازکا اور زکوٰۃ ادا کرے وہ تسم و اور رمضان مبارک کے روزے رکھے و تحج البعیت علیہ سبیلا اور حج کرے بیت اللہ کا اگر تجھے اس کے سفر کی مقدرت حاصل ہو اس کے وسائل و ذرائع تمہارے پاس موجود ہیں کالا صدق تھا حضرت جبرعیل نے فرمایا یا کہا آپ نے سچ کہا فاجم نہ رہ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ میں بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسا آدمی ہے یا سل ہوا سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق کرتا ہے گویا کہ پہلے سے اس کے علم میں جوات موجود تھا بلکہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے تو کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو استاز کا انداز ہوتا ہے کہ وہ شاگرد سے سوال کرتا ہے اور پھر سوال اگر جواب صحیح مل جائے تو شاباش کہتا ہے باہر کالا اس کے بعد انہوں نے سوال کیا اب مجھے ایمان کے بارے کالانتوں میں نہ بلّاہ و ملائے کت وہ اب یہاں لفظ ایمان آ رہا ہے کہ تو یقین رکھے تصدیق کرے دل سے اللہ کی تو اس کی ذات و صفات کی اس کے فرشتوں کی اس کی کتابوں کی اس کے رسولوں کی وہ یومل اور قیامت کے دن کی وہ تو میں نہ قدر رہی و رہی اور تو ایمان رکھے تقویل پر اس کے بھلے پر بھی مرے پر بھی کالا صدق تھا تو حضرت جبرائیل نے, پھر کہا آپ نے صحیح کہا اب یہ بطن ہے جو مسلم شریف کی روایت ہے اور جس کے راوی حضرت عمر ہے اب سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کن کن صحابہ سے مروی ہے ان میں سے ایک جو روایت حضرت عبداللہ اتنے عمر سے ہے رضی اللہ تعالیٰ اس میں پہلا سوال ہے ایمان کے بارے میں دوسرا ہے اسلام کے بارے باقی تمام روایات اس پر متفق ہے کہ پہلا سوال اسلام کے بارے میں اور دوسرا ایمان کے بارے میں اب بقیہ روایات میں سے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم جس کا کہ ایک تقابلی مطالعہ ہو جانا چاہیے روایت حضرت عمر کے ساتھ وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بھی فکاہ صحابہ میں سے حضرت عمر کے مانی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ قرآن مجید کے بہت بڑے عالم مانے گئے اور حضور کی خاص ایک دعا ان کے لیے تھی اللہفق حف ال دین والن و تعویل اللہ اس نوجوان کو دین کا تفق کا فرما ہونا گہرا فہم اور قرآن کی تاویل ایک ہے تفسیر ایک ہے تاویل تفسیر ہوتی ہے لفظ لفظ کے معنی کرنا ان کا رب بیان کرنا اور تعویل ہوتی ہے اس کے مضمون کو پہچان لینا کہ اصل میں سیاق و سباق جو ہے وہ کس مضمون پر دلالت کر رہا ہے تو فقین والی اب ان کی روایت میں لفظی فرق دیکھیے انہوں نے کہا ان کی روایت ہے حدیث بال اسلام وہاں اخبر نہیں ہے یا حدس نہیں ہے کہ حضرت جبرعی پوچھ رہے ہیں مجھے بتائیے اسلام کے قَالَ اسلام و انتسلم و چکر اللہ حضور نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے چکا دے سر تسلیم خم کر دے یہ لفظ اسلام کے ساتھ معدوی مناسبت ہے اسلام کی معنی یہ ہے سرنڈر کر دینا اطاعت قبول کر لینا وہ تشدد اللہ الہ إِلَّ اللہ نہ شریک لہو تو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں والدہ محمد ربد ہو اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں اب یہاں آپ نوٹ کیجئے عبادات کا ذکر نہیں ہے نماز روزہ حج و زکوات کا ذکر نہیں ہے لیکن اس سے پہلے جو الفاظ آ گئے وہ بہت جامع آ گئے ہیں اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دینا اب اس میں ظاہر بات ہے کہ شامل تو یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی لیکن ڈیفینیشن کے اندر یہاں نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ یہاں نماز روزہ زکات کا ذکر نہیں ہے اس پر تفصیل سے بعد میں بات کروں گا اس پر جبرعیل نے کہا اذا ظال کا فانا مسلم کہہ کہ نبی بتائیے میں یہ کام اگر کر دوں جو آپ نے بتائے تو پھر میں مسلمان شمار کیا جاؤں گا کالا اذا فعلت ظال کا فخط تھا تو حضور نے فرما ہاں جب تم یہ شرائط پوری کر دو تو تم گویا کہ اسلام لے اس کے بعد وہ کہتے ہیں فسمی مل ایمان اب مجھے بتائیے ایمان کیا ہے تو بنا بل لاہے ول یوم لاخرے ول ملائکت ول کتاب و نبی گینا و تو بنا بل ماؤت و بل حیات بادل ماؤت و تو بنا بل جنت و نار و حساب و تو بنا بال کل ہی قید ہی اب یہاں ایمان یاد کی بہت تفصیل آئی ہے ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ پر قیامت کے دن پر فرشتوں پر کتابوں پر نبیوں پر اور تو موت پر یقین رکھے اور موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھے اور تو جنت اور دوزخ اور حساب اور میزان ان سب کو مانے بتوں میں نبل قدر کلے خیر ہی و ہی اور تقریر پر ایمان رکھے کہ اس کا خیر ہو یا شر اللہ کی طرف سے کالا فیضہ فالتو کا فقط تو اب سوال کرتے جازت اگر میں یہ کر دوں تو پھر گویا کہ میں مومن ہو جاؤں گا میرا ایمان اللہ کیا قبول ہوگا کالا فیضہ فالتہ ظالے کا فقط آمن تھا ہاں اگر تم یہ کر دو تو پھر تم ایمان لے آئے اب یہ جو فرق و تفاوت سامنے آ رہا ہے اس کو ذہن میں رکھیے کہ ایسنس میں فرق نہیں ہے لیکن یہ کہ الفاظ کے اندر فرق ہے اور اس میں جو سب سے زیادہ مقبول ترین روایت ہے وہ حضرت عمر سے ہے رسی اللہ تعالی عنہ جو ہم نے تفصیل سے پچھلی مرتبہ جس کا پورا ترجمہ پڑھا ہے اب یہاں پر جو اسلام اور ایمان کے مابین جو بحث پیدا ہوتی ہے اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے دونوں مرتبہ سوال تو یہی ہے اس پر چند موٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ جان لینی چاہیے بعض باتوں کا ذکر میں اس سے پہلے کر چکا ہوں اس کا اعادہ ضروری ہے نمبر ایک یہ کہ یہ قرآن مجید میں یہ دونوں الفاظ مترادفات کے طور پر استعمال ہوئے مسلم مومن مومن مسلم اسلام کا تعلق انسان کے ظاہری اعبال سے ہے ایمان کا تعلق قلبی یقین سے ہے اب جس شخص کو یہ دونوں حاصل ہوں ابل میں اسلام کی پابندی شریعت کی پابندی اور دل میں اللہ پر اور تمام ایمانی جو ہیں امور ایمانی اور تو اب اسے مسلم کہہ لو مومن کہہ لو کالیل گلاب کے پھول کو نام کوئی بھی دے دو اس کی خوشبو تو وہی رہے گی اسی طرح اس میں اس کو مسلم اور مومن کہہ دینے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا پھر دوسرا اصول میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ چند ان جوڑوں میں سے ہیں اصطلاحات کے ایک جوڑا یہ ہے اسلام اور ایمان ایک ہے نبی اور رسول یہ جوڑے جو ہیں یہ مترادف بھی ہیں اور مختلف المانا بھی ہیں تو اصول جو علما کا ہے وہ کیا ہے عزت تما جب یہ ایک ہی جگہ پر آئیں ایک دوسرے کے مقابل میں تو اس میں فرق ہو جائے گا اس کا مفہوم کچھ اور اس کا مفہ کچھ اور وہ ادا تفرکا اور مختلف متفرق مقامات پر ذکر ہو رہا ہو تو ان کا مفہ تقریباً ایک ان کا مترادف ہو گیا اب ایک بات نوٹ کیجیے قرآن کا تعلق جو ہے اسلام کا تعلق ظاہر سے میں نے اور ایمان کا تعلق باطن سے اور دوسری طرف ہم ایک بات یہ کہہ سکیں گے کہ اسلام کا تعلق اس دنیا سے اس دنیا میں کسی کا مسلمان سمجھا جانا اس کا دار و بدار اسلام پر ہے ایمان پر نہیں کیوں ایمان تو ایک قلبی حقیقت ہے اس کو کیسے ویریفائی کریں گے آپ بہت اہم نقطہ یہ ہے کسی کے ایمان کا یا مومن نہ ہونے کا فیصلہ اس دنیا میں ہم نہیں کر سکتے انڈیویجل عمومی باتوں کہی جا سکتی ہیں جس میں یہ یہ چیزیں ہو وہ مومن ہے جس میں یہ یہ چیزیں ہو وہ مومن نہیں ہے یہ عمومی طور پر جس میں یہ یہ اوساق ہو وہ منافق ہے وغیرہ وغیرہ بھی انداز میں لیکن معین طور پر ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ اسلام کا تعلق اس دنیا سے ہے اور اس میں اصل بنیاد شہادت ہے چناتے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں تو ہے ہی صرف شہادت نماز روزہ دقات کا ذکر بھی نہیں اس لیے کہ ظاہر بات ہے ایک شخص ابھی ہندو ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے مسلمان تو ہو گیا ابھی نماز تو وہ سیکھے گا پڑھے گا یا وقت آئے گا تو پڑھے گا نماز تو نہیں پڑھی اس نے ابھی رمضان آئے گا تو روزے رکھے گا یا نہیں رکھے گا یہ پتہ چلے گا لیکن اس وقت وہ مسلمان صرف کلمہ شہادت کی بنیاد پر تو ان دی فائنل انالیس بات جو ہے اسلام کی وہ شہادت کے اوپر مبنی ہے testify کرنا کرنا And that محمد صلی اللہ علیہ وسلم از ہز بانڈس مین اینڈ یہ جو ٹیسٹی منی ہے یہ اسلام کی جڑ بنیاد ہے کسی کو مسلمان سمجھنا اس پر اس کا دارو گزار ہاں کوئی شخص ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ کہتا ہے اشد اللہ, اللہ اشد اللہ محمد رسول ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو مسلمان نہیں ہیں تو مومن نہیں ہے چاہے کرائن موجود ہوں سرکمسٹانشل ایویڈنس نظر آ رہا ہو تب بھی نہیں کر سکتے اچھی طرح نوٹ کر لیجیے اس لیے کہ دارو بدار ہاں بعد میں اگر معلوم ہوا کہ یہ بدمخت ہو قرآن کو تو مانتا ہی نہیں تو اس کی تکفیر کی جائے گی اب یہ علیحدہ فینومنل ہو جائے گا جب یہ معلوم ہوا کہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کو نہیں مانتا ارشد اللہ اللہ ارشد اللہ محمد رسول اللہ میں تو قرآن کا ذکر تو نہیں ہے جب ہمیں اور کچھ معلوم اس کے بارے میں نہیں ہے اور یہ شہادت ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں ہو ہم کافر نہیں کہہ سکتے ہاں اس کے بعد سیکنڈریلی اگر علم میں آتا ہے کہ اس کے یقینیات کے اندر بھی ایمانیات کے اندر بھی کوئی اہم ترین چیز جو ہے وہ ساکت ہے ختم میں نبوت کا قائل نہیں ہے نبوت کے اجراء کا قائل ہے اب اس کی تکفیر کی جائے گی اور یہ اتنا اہم واقعہ ہے نوٹ کیجئے کہ اس پر قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے سورہ نساء آیت نمبر چورانوے ہوتا کیا تھا کہ جب مسلمان مسلمان مجاہدین باہر نکلتے تھے جہاد کے لیے اب کہیں پر کوئی شخص آیا میرا اس نے کہا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ گویا کہ اس نے اپنا اسلام ظاہر کیا کہ میں مسلمان ہوں اب یہاں انہیں خیال آ رہا ہے کہ اس کے پاس بڑا مال ہے ہم کہہ رہے نہیں تم ایسے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہے ہم مسلمان ہوں مومن نہیں ہو تو اس کو روک دیا ہمیں یادینا ضرب تم فی سب اللہ فتح القام السلام اہل ایمان جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو دیکھو تحقیق کر لیا کرو اور کسی ایسے شخص کو جو تمہارے سامنے سلامتی پیش کرے اسلام پیش کرے یا تمہیں سلام کرے اسے تم یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں اس لیے کہ اس ایمان کا دار اسلام کا دار و مدار جو ہے جو قانونی ایمان ہے اس کا دار و مدار وہ تو در حقیقت شہادت پر ہے زبان پر ہے قول پر ہے اسی طرح ایک واقعہ بہت اہم تھا جو پیش آ گیا حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما حضور کو بہت صحیح تھے اور لاڑنے تھے پوتوں کے بارے تھے اس لیے کہ ان کے والد کو زید ابن حادثہ کو وہ غلام تھے حضور نے انہیں آزاد کیا اور اپنا بیٹا بنا لیا منہ بولا بیٹا بعد میں جب سورہ اعصاب کے اندر آئے تو کہ یہ منہ بولا رشتہ جو ہے یہ کوئی مانی اللہ کی کتاب میں نہیں رکھتا کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے دوبارہ وہ سلسلہ ختم ہو گیا لوگ کہتے تھے زید ابن محمد لیکن صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جو ہے زیادہ رہ گئے ان کے بیٹے ہیں یہ اسامہ تو حضور سے حضور کو بہت محبت ان کا ایک پیش آ گیا مقابلہ ایک کافی سے ایک جنگ کے دوران ایک مشرق سے اس مشرق نے جب دیکھا کہ اب میں بے بس ہو گیا ہوں اب میں ان کے گویا کہ رحم و کرم پر ہوں اس نے کل میں شہادت پڑھ دیا اشد اللہ وشد اللہ ان محمد رسول اللہ. حضرت عثامہ نے یہ سمجھا یہ جان بچانے کا ہیلہ کیا اس نے اب دیکھیں میں نے کہا تھا سر کمسٹانشل ایویڈنس موجود ہے لیکن اس کے باوجود حضرت اسامہ نے جب تلوار چلا دی اور سر قلم کر دیا تو پھر خود انہیں دغدغہ دل میں پیدا ہوا یا بعد میں حضور کو یہ اطلاع ملی اور انہوں نے طلب کیا اور جواب طلبی کی بہرحال جس شکل میں بھی ہو حضور نے انتہائی ناراضگی کا معام کیا اے اسامہ کرو گے قیامت کے دن جب یہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف گواہ کے لیے آئے گا میرے ہوتے ہوئے تلوار سے گئی اسامہ کی. تو کلمہ شہادت تو ڈھال ہے اس سے وہ ایک مسلمان کو جو حقوق دنیا میں ہوتے ہیں وہ سارے اس سے حاصل ہو جائیں گے جب تو اس نے کلمہ شہادت پڑھا ہے جیسا کہ میں نے ایسا کیا البتہ بعد میں اگر معلوم ہو کوئی اور بات علم آئے اس کی بنا پر کوئی فیصلہ کیا جائے وہ بالکل مختلف بات ہوگی لیکن اور کچھ معلوم نہیں ہے تو محض کلمہ شہادت اسلام کی شرط کو پورا کرتا ہے یہ حدیث جو ہے یہ سن ابی ابھی دعوت کی ہے جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پہ بیان کیا تو میں کر رہا تھا کہ اسلام سے کی جو سے جو بنیاد ہے نمبر ایک وہ ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں ہم کسی کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ اسلام کی بنیاد پر کریں گے ایمان کی بنیاد پر اسی لیے کیٹیگریز علیحدہ کر دی سوال اسلام بتائیے ایمان بتائیے ان کو علیحدہ علیحدہ رکھو ان کو آپس میں گٹ بٹ مت کرو اور دوسرا تعلق کیا ہے اس کا اسی اسلام کی بنیاد پر اسلامی تمدن اور تہذیب کا پورا ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے اس میں جو شامل کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اقابت الصلاط اطاء الزکات اور صوم رمضان حج البیت یہ ہے وہ در حقیقت کے جو اسلامی تہذیب کا ڈھانچہ جو دنیا میں بنتا ہے وہ اس کے گرد بنتا ہے ہمارا تمدن وجود میں آتا ہے ہماری تہذیب وجود میں آتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے ایک مسلمان تہذیب اور تمدن کی علامت وہ یہ چیز وہاں پہ قامت الصلاط ہوگی تاؤکت کا نظام ہوگا وہاں رمضان کا روزے رکھے جائیں گے وہاں حد بیت اللہ کیا جائے گا گویا کہ اسلام کا تعلق جو ہے اس دنیا سے ایمان کا تعلق آخرت سے اغروی نجات کا دار و مدار ایمان ایمان ہوگا دل میں ایمان تو نجات ہوگی ورنہ نہیں اگرچہ اس کی تفصیل کچھ آئے گی میں با بعد میں بتاؤں گا آپ کو لیکن بات اچھی طرح سمجھ لیجیے اسلام کا تعلق اس دنیا سے ایمان کا تعلق آخرت سے اچھا آخرت میں اس ذات سے بارک، تبارک و تعالیٰ سے ہمارا کا پیش آئے گا جو علیموں میں ذاتی سدور ہے ہم تو دنیا میں نہیں آن سکتے کہ کسی کے دل میں ایمان ہے یا نہیں کوئی آلہ ہمارے پاس نہیں ہے کوئی الیکٹرو کارڈیوگرام ابھی تک ایسا ایجاد نہیں ہوا جو یہ بھی بتا دے کہ دل میں ایمان ہے یا نہیں لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہے تو قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا نجات کا دار و مدار وہ ایمان پر ہے اور نمبر دو یہ کہ دنیا میں اسلام کا اخلاقی اور روحانی بنیاد جو ہے اس نظام کی وہ ایمان میرے الفاظ کو نوٹ کیجیے اچھی طرح دنیا میں کسی کے مسلمان ہونے نہ ہونے کا فیصلہ اسلام کی بنیاد پر ہوگا ایمان کی بنیاد پر نہیں اور اسلامی تہذیب و تمدن کا ڈھانچہ چار جو عبادات ہے ان پر قائم ہوگا آخرت میں نجات کا دار و مدار ایمان قلبی پر ہوگا اور دنیا میں ایک بندہ مومن کے لیے ایک, ایک مسلمان کے لیے اگر وہ اخلاقی اور روحانی بلندی چاہتا ہے ترفو چاہتا ہے تو اس کی بنیاد نہیں مانے اب اسی کا ایک اور انداز تعبیر ہے بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے جا رہا ہوں دیکھیے قانونی اسلام اور قانونی ایمان یہ ایک ہے حقیقی اسلام اور حقیقی ایمان یہ ایک ہے قانونی اسلام کلمہ شہادت پر مبنی ہے اسی کو قانونی ایمان بھی ہم کہہ دیں حقیقی اسلام حقیقی اسلام تو وہ ہے ہم تند ہم وجوہ اللہ کا بندہ بن جانا یہ اسلام جہاں اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے فائنل اسٹیج بھی تو یہی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعبیر کر رہے تھے آپ اندازہ کیجئے حضرت اب ابراہیم کے بڑھاپے کا زمانہ ہے یہ اور حضرت اسماعیل ساتھ ہیں ستاسی برس کی عمر میں تو حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی حضرت ابراہیم کے تو سو برس کے تقریباً ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل تیرہ برس کے اور وہ خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے ہیں اور دعا کرنا ربنا وجعلنا مسلمین لکا وہ ضروریت نہ لک اہلا ہمیں دونوں باپ بیٹا کو اپنا فرما بردار اپنا مسلمان اپنا مسلم بنائے رکھ اتنے اونچے مقام پر پہنچ کر بھی وہ دعا اپنے لیے یہ کر رہے ہیں تو اس سے یوں نہ نسمجیے کہ اسلام کو حقیر شاہ محاذ اللہ ہاں قانونی اسلام صرف کلمہ شہادت کے اوپر دار ودار ہے اس میں ایمان اور یقین کسی چیز کا کوئی دیکھ کوئی ریفرنس نہیں ہوا حقیقی اسلام وہ اسلام کے مانی سپردن اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا سرنڈر کر دینا پوری زندگی اللہ کے تابع آکار کے کر دینا یہ اسلام ہے اسی طرح قانونی ایمان تو ہے وہی جو قانونی اسلام ہے اس لیے بھی میں نے آیا آپ کو سنا دی سورہ نسا کی وہ شخص ہو تم تمہارے سامنے اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت پیش کر رہا ہے تم نہیں کہہ سکتے لست مومن تم مومن نہیں ہو یہاں ایمان کا لفظ کس لیے آ رہا وہ قانونی ایمان قانونی اسلام کے لیے لفظ ایمان آ رہا ہے لست مومنہ اور حقیقت ایمان کیا ہے وہ یقین ہے دل میں پیدا ہو جانا ایمان کے لفظی معنی ہے تصدیق لیکن ایمان کے بعد جب با یا لام کا لفظ آتا ہے حرف آتا ہے آمنا اس آمنا ایک قلبی تصدیق ایک یقین والدی تصدیق ایک تصدیق سرسری ہوتی ہے کسی نے آکر کوئی خبر دیا آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ نے نفی نہیں کی ایک یہ کہ آپ نے انکار کیا نہیں تم غلط کہہ رہے لیکن یہ کہ آپ نے انکار نہیں کیا ایک دوسری تصدیق یہ کہ قلب کی گہرائی سے اس کی بات پر یقین کیا یہ ایمان ہوگا ایمان بے اسی لیے ایمان باللہ رہا تو باللہ ہے وہ ملائے کہتے ہی وہ قطب ہر با کے ساتھ ہمیشہ آئے گا وَلَاكِن الْبِرَّا بِرَّا مَن آمَنَ وَالْنَبِيِّينَ بِمَا اُنزلَ <وَالْمُمِنُونَ> یہ ہے یقین اس یقین کے ذمن میں دونوں روایتوں میں ایک کے اندر ایمان ہے دوسری میں تفصیل ہے باقی یہ ایمان جو ہے تو قانونی اسلام اور قانونی ایمان یہ ایک اشاء ہے حقیقی اسلام اور حقیقی ایمان یہ بھی ایک ہے جب ایمان دل کی گہرائیوں میں جاگزی ہو جائے راسق ہو جائے تو ظاہر بات ہے اعمال کیا ہوں گے پھر کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ہو اللہ تعالیٰ کے کسی فرمان سے کوئی سرتابی کی جائے اب یہاں دیکھیے یہی اصل میں اصطلاحات کے علیحدہ علیحدہ نہ سمجھنے سے موالتے واقع ہوتے ہیں سورہ نساء اور سورہ معدہ کی آیات میں اس سے پہلے ان کا حوالہ دیا تھا وہاں دو ایمانوں کا ذکر ہے وہ قانونی ایمان حقیقی ایمان دو ایمانوں کا ذکر ہے یا رسول نسل من قبل اے ایمان والے ایمان, ایمان, ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی اور اس کتاب پر جو کہ پہلے نازل کی اب یہاں کیا بات ہو رہی ہے اے ایمان والا ایمان لاؤ دو ایمان ہو گئے قانونی ایمان تو تمہیں حاصل ہو چکا ہے تم نے کلمہ میں شہادت پڑھا تو تم نے مان لیا زبان سے کیا تم نے کہا آمن تو باللہ ہے کما ہوا بےمائے تو جمع اقراروں تصدیق و, و بالقلب تم قانونی مومن تو ہو گئے اب حقیقی ایمان لاؤ یہی معاملہ سورہ معایدہ کی عائد کا ہے لہ سال الزین فیم تعیم وہ <تصفح> <تصفح> لوگ جو ایمان اور رب الصالح پر کار بند رہے انہوں نے جو کچھ کھایا پیا کسی چیز کی حرمت کا آخری حکم آنے سے پہلے اس پر کوئی باقصہ نہیں ہوگا یہ تشویش ہو گئی تھی صحابہ کو جب آخری حکم آیا ہے شراب کی حرمت کا کہ اس سے پہلے بھی پوائنٹرز تو آئے تھے کاش کے ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اب تو یہ ہے کہ ہمیں پچاس پچاس برس ہو گئے پیتے ہوئے تو ہمارے تو ہمارے جسم کے ایک ایک سیل کے اندر ایک ایک کھلیے کے اندر شراب پہنچ چکی ہوگی ہمارا تو ہم تو نجس سے بالکل وجودی نجس ہے یہ کیسے پاک ہوگا اس کی جو ہے تشویش کا اضافہ کیا گا. نہیں اس حکم قطعی کے آنے سے پہلے جو تم نے کھایا پیا ہے اس پر کوئی معاوضہ نہیں نئے سال نظین عامن عامر سوال ہاتھ جناحات اب اس کے بعد آ رہا ہے ایزامت تکو وہ آمنو امن ہاتھ سمت تکو و آمنو سمت تکو وصم جبکہ ان کا طرز عمل یہ رہا ہو کہ وہ ایمان انہوں نے تقوی کی روش اختیار کی اور ایمان لائے اور امن سال کیے پھر مزید تقوی کا اضافہ کیا اور ایمان لائے اب یہ اور ایمان کون سا ہو گیا پہلا ایمان قانونی ایمان دوسرا ایمان حقیقی ایمان اور اس پر بھی مس نہیں اس کے بعد تیسری منزل بھی احسان سمت احسن اس سمتہ احسان کیا ہے پھر مزید تقوی کا اضافہ ہوا اور مقام احسان پر فائد ہو گیا اللہ تعالیٰ کو اصل تو ہی سے یہ ہے تین درجے اسلام ایمان احسان وہی وہ حدیث میں ہمیں بتائیے اسلام کیا ہے مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے مجھے, مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے تو اس اعتبار سے غور کر لیجی اسی طرح کا معاملہ سورج سب میں یا لذین امن حل تجارت ایمان والو کیا میں تمہیں بتاؤں وہ کاروبار وہ سودا جو دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے اب کن سے بات ہو رہی یازینہ امن انہیں مان تو لیا ایمان والے اب کہا جا رہا ہے تو منہ ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے بجادون فیص اللہ ببالفسم اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دو درجے ایمان قانونی ایمان حقیقی ایمان اسی طرح اسلام قانونی اسلام اور حقیقی اسلام حقیقی اسلام تو وہ ہے کہ ہمتاً اللہ کا بندہ انسان بن جائے اور یہ کہ کوئی بھی اس کا عمل جو ہے شریعت کے خلاف نہ کی ہو جائے تو اس کے معافی مانگے لیکن اسی مضمون کو سورہ حجرات میں بیان کیا دو علیحدہ اصطلاحات سے پہلے ایمان کو اسلام کہا دوسرے ایمان کو ایمان کہا اس اصطلاحی فرق کو اچھی طرح سمجھ کر تو پھر یہ ہے کہ قرآن مجید کا مطالعہ آدمی کرے گا تو کئی ٹھوکر نہیں کھائے گا وہ قانونی اسلام برابر ہے قانونی ایمان کے تو یہ فرمایا قالت بو آمن کو یہ بدو دعویٰ کر رہے کہ ہم ایمان لے آئے ان سے کہہ دیجئے تم ہرگیز ایمان نہیں ہو اس بغالتے میں نہ رہنا بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ولما ایمانو فی قلو ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ایمان تو وہ ہوگا جب تمہارے دلوں میں راسک ہو جائے تب وہ ایمان ہوگا ابھی تو یہ قانونی ایمان تو ہو گیا لیکن یہ اسلام کے درجے کی شہر قانونی ایمان کی بنیاد پر تم مسلمان قرار پائے البتہ اس آیت کا دوسرا ٹکڑا میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں ان, ان گفتگو میں بیان کیا وہ ان تو اللہ و رسول اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو تو اللہ تمہارے آماد میں سے ہرگز کچھ کم نہیں کرے گا یہ ایک عجیب بات سامنے آتی ہے ان کے ایمان کی نفیے مطلق لم تم میں لوں تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو ملما یا قلو و ایمان و ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا لیکن انہیں مسلمان مانا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ان کے اعمال کو قبول کیا جا رہا ہے اکثر لوگوں کو اس میں دھوکہ ہوا ہے کہ اس میں جو جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ منافق ہے میں کہتا ہوں ہر کس نے منافق کا تو کوئی عمل قبول ہی نہیں یہ منافق نہیں ہے یہ محض اسلام بغیر ایمان کے اسلام اس بات کو بہت خوبصورتی کے ساتھ امام تیمیہ نے اپنی کتاب الایمان کے درمیان کیا ہے اسلام بغیر ایمان یعنی ایمان کے بغیر بھی اسلام ہو سکتا ہے اور یہ وہی ہے کہ جوش ابھی جو ہے اسلام لایا ہے اب ظاہر بات ہے کہ وہ مسلمان تو ہو گیا ہے اب ایمان اس کے دلوں میں راسخ ہوا نہیں ہوا کب ہوا یہ تو بالکل دوسری بات ہے یا جیسے ہمارا معاملہ ہے کہ ہم پیدا ہو گئے اور ہمیں دان کان میں آزاد سنا دی گئی بائیں میں قامت پڑھی گئی اب ذرا بھی ہم دو ڈھائی سال کے بھی ہوئے تو اپنے ماں باپ کو نماز پڑھتے دیکھ کر کھڑے ہو گئے ساتھ یہ کچھ جو ہے خوشیدیں کر رہے ہیں اب پانچ سات برس کے ہوئے نماز شروع کی اب یہ جو ہے اسلام تو آ گیا ایمان جو ہے آتے آتے آئے گا اگر آئے گا اگر اللہ تعالیٰ وہ خوش نصیب ہے اور ایمان نصیب ہو جائے لیکن اسلام تو اس کو پیدائشی طور پر تو اسلام اور ایمان کے اندر یہ فرق جو ہے یہ لازم ہے یہی بات تھی وہ بندوق کی جن سے کہا جا رہا کہ تم ایمان نہیں لائے یہ کون تھے یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہے یہ کی آخری دور میں فتح مکہ کے بھی بعد اور اس کے بعد جو ہے غزوہ تبو کے بھی بعد اس کے بعد جب وہ آیت نازل ہو گئی کہ دیکھو اب مشرقین کے ساتھ اہل ایمان کا کوئی معاہدہ نہیں ہے سارے معاہدے ختم چار مہینے کی مہلت ہے یہ مشرقین عرب میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا تو قطع کر دیا جائے گا یہ ہے پہلی چھ آیات ہے سورہ توبہ کی یہ سخت ترین آیات ہے قرآن مجید کی اسی لیے اس سورہ توبہ کے شروع میں آیت بسم اللہ نہیں ہے اور اس کی ایک تعویل یہ کی گئی ہے کہ یہ سورت تلوار ہاتھ میں لے کر داخل ہوئی اور آیت بسم اللہ میں تو اللہ تعالیٰ کے اسماعی گرامی الرحمٰ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں اللہ تعالیٰ کی شان رحمانیت کا ظہور نہیں ہو رہا اللہ کے جلال کا ظہور ہو رہا ہے. لہذا یہاں آیت بسم اللہ نہیں ہے. تو یہاں پر اعلان کیا گیا وہ اس لیے کہ حضور کی اصل فیصد جو ہے بنیادی طور پر وہ بنی اسماعیل کے لیے تھی عرب کے لیے تھی اور یہ اللہ کا قاعدہ قانون رہا جس قوم کی طرح معین طور پر رسول بھیج دیا جائے وہ ایمان نہیں لاتی تھی تو برباد کر دی جاتی تھی ختم کر دی جاتی تھی قوم نوح ہلاک کی گئی قوم ہود ہلاک کی گئی قوم صالح ہلاک کی گئی قوم شعیب ہلاک کی گئی صدمعمورہ کی بستیاں تباہ کی گئی عالِ فرون ہلاک کیے گئے اس اصول کے تحت حول نظیبا صفین رسول من ہوں کیونکہ امین عرب جو تھے حضور انہی میں سے تھے اور ان پر اطمان حجت آپ کے ذریعے سے ہو گیا اب وہ اگر ایمان نہیں لاتے تو ان کو تہ تیک کر دیا جائے گا. اس چیلنج کے بعد کچھ لوگ تو ایسے نکلے جو عرب چھوڑ کر چلے گئے ایمان نہیں لائے لیکن جان بچانے کے لیے انہوں نے اب ہجرت کی اور کچھ کیا اکثریت نے اسلام قبول کر لیا ٹھیک ہے اب جنہوں نے اسلام قبول کیا ان میں یقین سے بھی ہوں گے جنہوں نے خلوص دل سے کیا ان میں ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے منافقت سے کیا ہو کہ ٹھیک ہے اب تو کوئی مجبوری ہے ایمان لے آؤ جان بچاؤ پھر دیکھیں گے پھر کوئی موقع دیکھیں گے تو سر اٹھائیں گے پھر کوئی کاؤنٹر ریولیوشن لانے کی کوشش کریں گے جیسے کہ بعد میں ہوئی اور کچھ ہو سکتے بین بین نہ تو بدنیتی تھی کہ منافق کہے جائیں اور نہ واقعی دل میں ایمان آیا تھا کہ مومن قرار دیے جائیں تو نہ مومن نہ منافق بلکہ ایک درمیانی معاملہ وہ اسلام وہ اسلام جو بغیر ایمان کے اس آیت کا جو ہے یہ اہم پہلو اہم ترین پہلو ہے اب اس وقت سوچئے کہ اصل میں امت اسلامیہ امت مسلمہ کی عظیم اکثریت کی جو اصل گمراہی کیا ہے وہ قانونی اسلام اور حقیقی ایمان کو ایک سمجھ بیٹھے جب آپ مسلمان ہیں تو مومن ہیں یہی تو حماقت ہے مسلمان ہونا اور شے ہے کتاب تاب ثبوری ہزار سرسنگ مسلمان ہونا اور ہے مومن ہونا اور ہے لیکن بغالتہ کیا ہے کہ ہم کیونکہ قانون مسلمان ہیں لہٰذا مومن یہ جو ہے مغالطہ ساری ہماری بے عملی بد عملی اس کا سبب یہ ہے اور اس کے اوپر تشویش کیوں نہیں ہوتی کہ ہم بہرال کلبہ کو ہیں ہم مسلمان تو ہیں کلبے کی بنیاد پر اسلام ہے جب ہم مسلمان ہیں تو ہمارے ساتھ جو بھی اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اہل ایمان کے ساتھ جو وعدے کیے وہ ہو پورے ہو یہ ہے مغالطہ اب کر لیجیے قانونی اسلام قانونی ایمان حقیقی اسلام حقیقی ایمان لیکن قانونی اسلام کا تعلق حقیقی ایمان کے ساتھ جوڑ دینا یہ غلط ہے قانونی اسلام کا تعلق قانونی ایمان کے ساتھ جوڑے گا حقیقی ایمان کے ساتھ مغالطہ پھر سمجھ لیجئے کہ اس وقت امت کی عظیم اکثریت کے گمراہی کا اصل سبب کیا ہے کہ ہم نے قانونی اسلام کو یا قانونی ایمان کو حقیقی ایمان سمجھ لیا حالانکہ قرآن مجید میں جو وادبی اہل ایمان کے ساتھ ہیں وہ حقیقی مومنین کے ساتھ ہیں قلبی مومن یقین والے مومن پھر اس ایمان کے اثرات اس اور آثار مختلف جگہوں پر بیان کیے گئے جن میں کہ سب سے زیادہ کمپریہینسو ڈیفینیشن جو ہے وہ اسی سورہ حجرات کی اگلی آیت ہے ان نمل مومن البن بلّہ و رسول ہی سمل مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے یقین کی انہوں نے جہاد کیا اپنے جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کے لوگ سچے ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک اجمالی سا نقشہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو کلامی بحثیں ہمارے ہاں ہوئی ہیں چودہ سو برس ہم آرام سے تو نہیں رہے نا بحث و اور آخر منطق کو استعمال کرنا بال کی کھال اتارنا یہ سارا کام ہوا ہے تو اقراروں میں لسان تصدیق بل اور امن صالح یہ تین چیزیں لازم و ملزوم ہیں یا نہیں اس سوال پر بڑی بحثیں بڑے مباحثے بڑے مناظرے بڑے علمی مارکے جو ہوئے ہیں اور بڑی بڑی عجیب عجیب رائے بھی سامنے آئی مثلاً نمبر ایک کرامیہ ایک طبقہ تھا آج کل تو نہیں ہے کہیں لیکن اگر ہمارا عمل جو ہے انہی سے ملتا جلتا ہے لیکن اس نام سے کوئی فرقہ موجود نہیں ہے ان کے نزدیک ان کا موقف یہ تھا کہ محض اقرار باللسان سے نجات ہو جائے گی اور کسی شے کا کوئی سوال نہیں ہو تب بھی ٹھیک نہ ہو تب بھی ٹھیک کوئی عمل اچھا ہو تب بھی اچھا نہ ہو کوئی بات نہیں دے. صرف اقرار سے اب ان کا یہ معاملہ ایک حدیث کی بنیاد پر ہو گیا اگر آپ مجموعہ حدیث کو سامنے رکھنے کی بجائے ایک حدیث لے لیں گے تو پھر اتنی بڑی ٹھوکر انسان کھائے گا حدیث جو ہے یہ حضرت ابوزر رضی اللہ تعالیٰ سے بڑوئی ہے اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور نے شاد سرمایہ با بنکال کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کہے لا الہ الا اللہ پھر اسی پر اس کی موت واقع ہو جائے مگر یہ کہ وہ جنت میں داخل ہوگا حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے کہا وقت حضوری آپ کیا فرما رہے ہیں چاہے اس شخص نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو فرمایا ہاں سرخ چاہے اس نے زنا کیا ہو چاہے چوری کی ہو پھر سوال کیا ونا وق فرمایا ہاں سرخ تین دفعہ اللہ رغم ان سے ابھی ضر ابھی ذر کو ہے پسند ہو یا نہ ہو اللہ رغم اس کے اللہ کا معاملہ یہی ہے اب اس ایک حدیث کو لے کر تو کرابیا پہنچ گئے دوسرا ایک قول یہ ہے کہ اصل شے جو ہے وہ صرف تصدیق قلبی ہے زبان سے اقرار بھی لازم نہیں ہے بعض حالات تو ایسے ہو سکتے ہیں جن میں یہ بات صحیح ہو چنانچہ قرآن مجید میں سورہ مومن میں جو ایک مومن شخص جو آل فرعون میں سے تھا رجل من عل فرون ایمان ہوں جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے اعلان نہیں کیا تھا آل فرعون میں سے درباریوں میں سے بڑے سرداروں میں سے لیکن جب فرعون نے اپنے دربار میں یہ مسئلہ رکھا کہ اب بس موسا کو قتل کر دینا چاہیے آپ مجھے اجازت دیجئے پرمٹ میں اب یہاں پہ اثر میں ایک پورا پسمندر ہے کہ ہوتے ہوتے صورتحال جو ہے ایسی ہو گئی تھی کہ وہ جو فرعون جو ہے جو سمجھتا تھا کہ میں تو مالک الملک ہوں اور میں تو قادر مطلق ہوں وہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ اب اگر میں نے موسا کے خلاف کو قدم اٹھایا تو ہو سکتا ہے کوئی بلوا ہو جائے کوئی جو ہے فساد پیدا ہو جائے کوئی جو ہے ہنگامہ پیدا ہو جائے لہذا پہلے وہ رکھ رہا ہے کہ تم ذرا مجھے اجازت دو اکت الموسا ضرور نہیں مجھے اجازت پرمٹ میں میں نہیں اس موقع پر وہ آل فرعون میں سے جو مومن تھے یک تو وہ ایمان ابھی تک ایمان چھپایا ہوا تھا اب وہ کھڑے ہوئے انہوں نے جو دھواں دار تقریر کی ہے اور جو بلاغت اور فساحت کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے اور نوٹ کر لیجئے میرے الفاظ قرآن مجید میں کسی نبی اور رسول کی بھی کوئی تقریر اتنی مفصل نقل نہیں ہوئی ہے جتنی اس رجل المومن من, من آل فرعون کی سورہ مومن مومن کے اندر پڑھی ہے ایسی اس نے سما باندھ دیا کہ دربار دربار کے اوپر ان کی بات ایسی چھا گئی کیا فرعون کو بس کرنی پڑی اس نے کہا دیکھو بھائی میں تو جس چیز میں بھلائی دیکھ رہا تھا میں تو انہیں کو ملاما آ ٹھیک ہے جو میری رائے تھی وہ میں نے پیش کر دی اگر آپ لوگ نہیں تیار ہیں تو وہ مومن عالے فرعون وہ ابھی تک ایمان اپنا چھپائے ہوئے تھے اب اگر اسی حالت میں ان کا انتقال ہو جاتا اور یہ واقعہ پیش آنے سے قبل تو انہیں کیسے مسلمان مانا جاتا اس لیے یہ شکل ایک امکانی صورت جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ لیکن یہ شہادت جو ہے اس میں بھی ایک حدیث ہے یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے ان نبی یا ببعاز ہوں اللہ حضرت علیہ سلمات کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے اور حضرت مواز آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے لدیف کہتے ہیں اس کو اونٹ کے اوپر دونوں تشریف فرمایا اس وقت جو ہے حضور نے حضرت معاش کو تین دفعہ سوال کیا یا, کہا و یا رسول اللہ یا, معاز، یا معاز. اور پھر آپ نے فرمایا ما من الا و ان محمد رسول اللہ صدق من القلب اللہ حرم اللہ محم ال جو شخص بھی دل کی گہرائی اور صداقت سے کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا اب یہاں وہ بات آ گئی اب یہاں شہادت کے ساتھ قلبی یقین والی بات شہادت وہ گویا کہ اب یہ ایمان صرف قانونی ایمان نہیں ہے بلکہ قلبی ایمان اس میں شامل ہو گیا شہادت بھی ہے وہ گواہی دے رہا ہے لیکن گواہی دے رہا ہے صدق من القلب دل کی گہرائیوں کی صداقت کے ساتھ تو اس پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آنکھ کو حرام کر دے گا بہر المضمون تو ابھی یہ میرا جو دادا آج کے حق تھا نصاب اپنے ذہن میں لے کر میں آیا تھا وہ ختم نہیں ہوا ہے حدیث جبرائیل کا یہ مقام ہے اور اہمیت ہے کہ اس پر مخصف کیا جائے بارک اللہ علی ون کمفر قرآن عظیم و نف عانی ویا کم بلآیات و ذکر